الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول الله وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی الله وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ این کی کہکشاں میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے اس سلسلے میں ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کامیاب تاجر کامیاب تجارت کسے کہا جاتا ہے کس کو ہم کامیاب تاجر کہیں گے انشاءاللہ اللہ آج اس پر چند مدنی پھول ہمارے مبلے کی دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری المدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ آ, اگر موقع ملا تو آپ کی کال کو بھی شامل ہے سلسلہ ضرور کریں گے نبی پاک پر اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں آج ایک بہت ہی پیاری فضیلت انشاءاللہ اپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاتن یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑتا ہوگا سبحان اللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں کوئی قدموں میں ہوگا اور کوئی سینے سے لگا ہوگا تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت وہ آ کر چھپے گا جو گناہ اور برا ہوگا انشاءاللہ کل بروز قیامت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اس شخص کو نصیب ہوگا جو خوب کثرت کے ساتھ دنیا میں نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتا ہوگا آئیے محبت کے ساتھ ایک بار باب بلند درود پاک پڑھیں علی الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالی, اللہ تعالی محمد میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کامیاب تجارت تجارت کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے اور کس کو کامیاب تاجر کہا کرتے ہیں الحمد للہ قصب حلال کمانا معاش کا یہ انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کا بھی طریقہ تھا میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزنس کو تجارت کو اختیار فرمایا خود صاحبہ اکرام علیہ اور انبیاء علیہ السلاۃ والسلام اور اولیاء ازام کا بھی انداز ہوا کرتا تھا وہ کس قسم سے تجارت کیا کرتے تھے حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ایک بہت بڑے اور کامیاب بزنس مین تھے آپ جبے کا کاروبار کیا کرتے تھے کپڑے کی شاپ تھی آپ کی اور آپ کی دکان پر بہت ساری کوالٹی کے وہ فروخت ہوا کرتے تھے ایک بار آپ نماز کی خاطر اپنی دکان سے مسجد کی طرف بڑھے کہ پیچھے سے ایک گاہک آیا اور جو پیچھے ایک آپ کا ملازم تھا جو آپ کا آپ کی شاپ پر کام کرنے والا بندہ تھا اس سے اس نے جبے کا ریٹ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ اس جبے کی قیمت چار سو دنار ہے گویا اس کو وہ پسند آیا اور اس نے وہ جوبا خرید لیا وہ خرید کر مارکیٹ سے ابھی باہر نکل رہا تھا کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمتہ اللہ تعالی کی نظر اس جُبّے پر گئی۔ آپ نے اسے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میری دکان کا ہی جُبّہ ہے اور اسے پوچھا جائے کہ اس نے کتنے میں خریدا ہے۔ گویا آپ نے اس عربی سے سوال کیا کہ بھائی یہ جُبّہ کہاں سے خریدا اور کتنے کا خریدا؟ تو اس عربی نے بتایا کہ میں نے یہ جُبّہ فلاں دکان سے خریدا ہے۔ اور چار سو درم یا چار سو دینار میں خریدا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی قیمت تو دو سو دینار سے زیادہ نہیں ہے آپ نے چار سو میں کیسے خرید لیا تو اس آرادی کا کہنا تھا کہ مجھے چونکہ یہ جبا پسند آیا اور ہمارے یہاں جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں پر اس کی قیمت 500 دینار ہے لہٰذا میں نے اسے چار سو دینار میں خرید لیا آپ نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ اس دکان پر واپس چلیے لہٰذا اس آرادی کو ضد کر کے اپنی دکان پر واپس لے آئے اور اپنے یہاں کام کرنے والے ملازم کو ڈاٹا کہ تم نے اتنا مہنگا کیوں بیچا تو کہا کہ اس شخص کو یہ جب پسند آیا تھا اس آرادی کو یہ جب پسند آ گیا اور میرے منہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ چار سو دینار نکل گئی اس نے فوراً نکال کر چار سو دینار مجھے دے دیے اس لیے میں نے جو ہے یہ فروخت کر دیا آپ نے اس کی سرزنش کی اور اس کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے جو خود اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو حالانکہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی بعض اوقات بعض چیزوں میں نفع زیادہ لے لینا یہ شرائط ممنوع نہیں لیکن سبحان اللہ ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا جو چیز اپنے لیے پسند کروں وہی میرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں سبحان اللہ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدھا محمد بن منقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ, آپ کے بارے میں بھی سیم یہی, اسی قسم کا واقعہ ملتا ہے لیکن جب اس عربی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس نے اتنا مہنگا خریدنے کے باوجود آج جو ہے وہ مجھے اس کی قیمت واپس کر دی تو بتایا گیا کہ یہ محمد بن من قدیر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ دیکھیے تاجروں کی بھی برکت ہوا کرتی ہے وہ عربی کہتا ہے کہ جب ارے اچھا یہ تو یہ وہی بزرگ ہیں کہ جب ہمارے یہاں بارش نہیں برستی تو ہم ان کے نام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے ہیں رب از وجل بارش برسا دیا کرتا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اے میرے پیارے تاجروں کیا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کیا ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم کس قسم کی تجارت کیا کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے آئیے بڑھتے ہیں مفتی محمد شفیق اطاری کی جانب مفتی صاحب سب سے پہلے تو سلسلے میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اور آپ سے آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے اور تجارت کرنے کی بھی کیا کوئی فضیرت بیان کی گئی شریعت میں بسم اللہ الرحمن قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے احل اللہ البیع و حرم الرباہ صحیح. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروغ تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے صحیح. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تجارت کو اے ایمان وارو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے وہ تجارت کا معاملہ ہو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و وطالعہ نے حلال کھانے سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کھاؤ حلال کھاؤ طیب کھاؤ حدیث باغ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہی حکم اللہ نے انبیاء کو دیا یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا ہے تو تجارت کرنا انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور دیکھیں انسان کو کئی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے یعنی اس کو کہا گیا یہ مدنی و تباہ ہے انسان یعنی کس اعتبار سے ہر آدمی معاشرے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے کسی نہ کسی معاملے میں صحیح. مجھے کپڑا چاہیے تو میں کپڑے والے کا محتاج ہوں ٹھیک ہے اور کپڑے والا اس کو جوتے والے کی طرف محتاجی ہے ٹھیک ہے مطلب سلائی سلائی کرنے والے کی طرف محتاجی ہے یعنی معاشرے میں کوئی امیر سے امیر پیسے والا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو صحیح. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس کو معاشرے کے یعنی کم یا حقیر یا چھوٹے پیشے والے آدمی کی طرف بھی موتاجی ہوتی ہے ایک انسان کو جوتی سلائی کرنے والے موچی کی طرف بھی موتاجی ہوتی ہے, ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہ رہا ہے بھلے اس کا سٹیٹس جتنا بھی ہے اس کو حجام کے پاس بھی جانا پڑ جاتا ہے صحیح ٹھیک صحیح تو یعنی انسان اپنی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا صحیح تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاشرہ جس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے صحیح تو وہ ایک تجارت کے معاملے میں یعنی یہ اس کی چیز خرید کر اپنی ضرورت پورے کرے گا وہ اس کی چیز خرید کر اپنی ضرورت پورے کرے گا تو پورا معاشرہ گویا کہ ان معاملات کے ارد گرد ہی چل رہا ہوتا صحیح صحیح ہے اور اسی پر ہی انسان کمائی بھی کرتا ہے اس کی تجارت کے معاملات بھی ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تاجر کے بارے میں کہ جو تاجر سچے تاجر ہیں वहی فرمایا تاجر الشد یعنی سچے تاجر اور پھر امین امانت, امانت والے تاجر وہ کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ رکھے سبحان گا کل بروز ان کو بروزے اتنا, بروزے بروزے اتنا بڑا مقام مرتبہ فرمائے گا آن. کہ ان کو ان کے, ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ مگر شرط یہ ہے کہ وہ سچا تاجر ہو امانتدار ہو دار ہو صفات ان صفات انشاءاللہ ہم اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یوقیب المن المختارف اللہ تبارک وطالعہ کام کاج کرنے والا پیشاور آدمی کو پسند فرماتا ہے سہان اللہ یعنی جو پیشہ اختیار کیا ہوا ہے کام کاج کرتا ہے اس کو اللہ تبارک بتا پسند فرماتا ہے اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کے کام کاج کی وجہ سے رات کو تھکا ہوا گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے یعنی مفرت یافتہ کر کے پورا دن وہ بزنس کر رہا ہے محنت کر کر رہا ہے جب گھر لوٹ کر آتا ہے تھکا ہارا، جی ہاں ایسے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مبارکہ اور بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرائض کے بعد हुم. کمائی کرنا یعنی یہ قصب اختیار کرنا صحیح. یہ بھی ایک فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے شرعی فکی حکم یہ ہے جی. کہ انسان پر اتنا کمانا قصب کرنا چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو چاہے وہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہوئے ہو چاہے وہ ملازمت اختیار کرتے ہوئے ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی جائز ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اتنا اس کا کمائی کرنا یعنی کمانا کہ جس کا اس کے ذمہ نفقہ لازم ہے خرچ لازم ہے یعنی اس کے بچے ہیں بیوی بی ہے اسی طرح والدین محتاج ہیں تو والدین کا خرچ ہے تو اتنا کہ یہ ان کے لیے کفایت کر جائے اور اسی طرح اگر اس پر انسان پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے صحیح. یعنی اتنا کمانا تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا کمائے کہ وہ ان کے لیے کفایت کر دیں ان کی روزمرہ کی صحیح. زندگی کی ضروریات جو ہیں صحیح. ان کے لیے وہ کفایت کر جائے صحیح. اور قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے صحیح. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اور کماتا ہے اس طور پر کہ کل کو ہمارے بچوں کے لیے ضرورت کے وقت کام آ جائے صحیح. یا کہ اس نیت سے کوئی کماتا ہے کہ میں ضرورت مندوں کو دوں گا اس نیت یعنی علما نے باقاعدہ اس کی نیتیں بھی بیان کی ٹھیک ہے آدمی گھر بزنس کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر کے جائے یعنی جاتا ہے تو کس لیے بازار کی طرف جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے بزنس کے لیے کوئی کماتا ہے فخر نہ ہو لوگوں پہ غرور تکبر فخر کرنے کے لیے ایسے مال نہ کمائے ٹھیک ہے اس کی مجھے نیت نہ ہو مزمت فرمائے گی ٹھیک ہے کوئی آدمی اگر اس لیے کماتا ہے یعنی اپنی ضرورتوں سے زائد کماتا ہے ہٹ کر کماتا ہے زیادہ کماتا ہے کہ ضرورت مند آئے میں ان کو بھی دوں گا ٹھیک ہے پر بھی خرچ کروں گا, صحیح گا صحیح یہ قابل ثواب عمل فرمایا گیا اور مطلب بطور خاص ایسے شخص کے یعنی کل کو میں اور میرے بچے کسی اور کی موتاجی میں نہ جائیں ایسی ان کو پریشانی لاحق نہ ہو ان نیتوں کے ساتھ اگر کوئی اس ضرورت سے بھی ہٹ کے کماتا ہے تو یہ بھی کمانا اس کے لیے جائز گئے مطلب آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا جائے یا اس کا یہ خلاصہ نکالا جائے کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ کمائی کو یا زیادہ پروفٹ کو وہ ڈسکریج نہیں کرتا بلکہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اس کی فضیلتیں بیان کی گئی جی ہاں اس طور پر یعنی کمانے کو جی کمانے <تصفح> کو <تصفح> پروفٹ <تصفح> یعنی کسی چیز پر نفع لینے کے حوالے سے وہ اگرچہ شریعت مطالعہ نے اس کی بھی کوئی حد بندی یوں نہیں تھی کہ جیسے عام جو ہماری اشیاء خرید و فروخت میں عام معاملات میں اللہ یہ کہ بعض جگہ جہاں پر جو ہے وہ قانونی تقاضے آ جائیں جن کی سمن وغیرہ قیمت جو ہے وہ متعین ہوتی ہے اس کے حکام جتائیں لیکن عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات کے بالکل جو ہے وہ آٹے میں نوک برابر ہی نفع ہونا چاہیے اس سے زیادہ لیا تو وہ سارا ہی حرام ہو جائے گا ठیک, ایسا, ایسا, ایسا, ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ایک آدمی نے اگر اپنی چیز ہے اس کی سو روپے کی ہے تو وہ ایک سو دس کی بیچتا ہے وہ وہی چیز ایک سو بیس روپئے کی بیچ رہا ہے البتہ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ جیسے آپ نے شروع میں ہی بزرگوں کی اکایت کو بیان کی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر رکھائی کا جب امیر علیہ برکاتہ کتنی مرتبہ اس چیز کو آپ سستے ہو جاؤ یعنی لوگوں سے نفع کم لو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر برکت بھی کتنی ہوگی اور آپ دیکھیں گے اس کے فوائد بھی کتنے رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ چونکہ بھی بڑے بزنس مین تھے تاجر تھے لیکن آپ نے ایک اپنے اوپر فکس کیا ہوا تھا کہ میں تین پرسینٹ سے زیادہ وہ نفع نہیں لوں گا ایک بار آپ نے ایک ڈیل کی اور آپ نے جو ہے وہ بادام خریدے جتنی کوانٹیٹی میں خریدے وہ تقریباً ساٹھ دینار کے بنتے تھے نائنٹی سکس سا جو سا کہا جاتا ہے <coughs> عربی میں جی ایک تول جی <coughs> کا نام ہے یہ تو نائنٹی سکس سا چھیانوے سا آپ نے وہ بادام خریدی اور وہ خریدی ساٹھ دینار میں سکسٹی دینار میں اچھا آپ کے پاس ایک بائر آیا اور اس نے ارس کی حضور والا یہ آپ بادام آپ کے پاس آپ بیچیں گے آپ نے کہا بالکل بیچوں گا تو کہا کیا قیمت لیں گے آپ نے کہا سکسٹی تھری دھرم درم میں آپ سے لوں گا تو جو لینے والا تھا مفتی صاحب یہ بھی بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ جو لینے والا تھا اس نے کہا کہ حضرت مارکیٹ میں بادام کے ریٹ جو ہے وہ 90 دھرم ہو چکے ہیں نوے دینار جو ہے وہ اس کا ریٹ ہو چکا ہے تو آپ جو آپ کے پاس جتنی کوانٹیٹی ہے وہ کوانٹٹی تو نو دینار کی بنتی ہے آپ وہ نوے دینار میں فروخت کریں تو آپ نے کہا نہیں میں نے اپنے اوپر یہ حد مقرر کر رکھی ہے کہ میں اپنی جو قیمتیں بائنگ ہے میری جو میری قیمتیں فروخت ہے اس پر صرف تین جو ہے وہ نفع لوں گا تین پرسنٹ نفع لوں گا تو میں سے زیادہ نہیں لوں گا اس نے بھی وہ بھی ایک جسے کہا جائے کہ بہت اچھا تجارت مین تاجر تھا اس, نے اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں کر سکتا چونکہ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ جو قیمت بازار کی ہوگی میں وہی قیمت دوں گا اس سے کم نہیں دوں گا اب وہ جو ڈیل تھی وہ دونوں کے درمیان نہیں ہوئی حالانکہ دینے والے کو بھی نفع تھا لینے والے کو بھی نفع تھا لیکن دونوں, دونوں نے اپنے اوپر ایک حد مقرر کی ہوئی تھی تو یہ ڈیل نہ ہو سکی تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے اوپر ایک حد مقرر کرنا آج تو جناب کہا جاتا ہے کہ نفع اگر کوئی منوپولی آئٹم ہو جائے بازار میں شارٹ ہو جائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی خوبصورت حکایت ملتی ہے کہ مدینہ منورہ میں سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ قید کا سا سماں ہو گیا گلا کم ہو گیا اسی دن آپ کی جو ہے وہ سو اونٹ بیمہ سازو سامان بیمہ گلے کے لدے ہوئے وہ مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے پاس تجار جمع ہو جاتے ہیں کہ حضرت یہ گلہ جو ہے وہ آپ ہمیں فروخت کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کے بازاروں میں جا کر اسے فروخت کریں مسلمانوں کو گلوں کی فراوانی ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے تو کہا کہ تو تاجروں نے کہا کہ آپ دس کے بارہ لے لیجیے دو پرسینٹ نفع لے لیجیے پھر کہا کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے آپ بتائیں اور کتنا دیں گے تو کہا کہ بارہ نہیں چودہ لے لیجیے چار پرسینٹ نفع لے لیجیے آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے تو کہا اچھا فائنل سب نے میٹنگ کی سب نے مشورہ کیا کہ بھئی پانچ پرسینٹ نفع دے دیا جائے آپ سے کہا کہ جناب آپ پانچ پرسینٹ نفع لے لیں آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے حالانکہ اس وقت وہ آئٹم مدینہ شہر میں بالکل نہیں <coughs> نہیں گلہ بالکل موجود نہیں تھا آپ چاہتے تو مونوپولیا آئٹم تھی آپ کے پاس آپ چاہتے اس پر بہت زیادہ نفع کما سکتے تھے لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اور زیادہ مل رہا ہے تو تاجروں نے کہا کہ حضرت بتائیے کہ سارے مدینے کے جو تجار ہیں جتنے بھی تاجر حضرات ہیں وہ تو آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو اتنا نفع کون دے رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب ایک درم کے بدلے د درم دے رہا ہے بتاؤ تم کیا مجھے اتنا نفع دے سکتے ہو ان تاجروں نے کہا کہ ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے اچھا اب آپ نے کیا کیا اس کی ڈیل تاجروں سے نہیں کی بلکہ رب العالمین سے کی فرمایا کہ تاجروں گواہ ہو جاؤ میں یہ سارا کا سارا مال مسلمانوں پر سکا کرتا ہوں حالانکہ اس وقت آپ جو ہے اس پر بہت زیادہ نفع کما کر سکتے تھے تو یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا آج کی تجارت کا انداز مختصر آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا موقع مل جائے کوئی شوٹ ایسی مونوپلی آئٹم مل جائے تو اب بندہ کہتا ہے کہ جناب میں کتنا بڑا تاجر ہوں میں بتاتا ہوں کہ تجارت کسے کی جاتی ہے نفا کیسے کیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں یہ تو یعنی یہ جو واقعہ اپنے بیان کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ تو اس وقت جب لوگ بالکل محتاج بیٹھے ہوئے انتظار میں اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے ان کے پاس غلہ نہیں ہے اور اس انتظار میں کہت کا ایک وہ وقت تھا یعنی یہاں تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز آگے چار 6 مہینے بعد شارٹ ہونے والی اس کو پہلے سے جمع کیا جائے اس کی پلاننگز کی جائے ہے یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو لیا جائے اور آ... یعنی چند سال پہلے اگر دیکھا جائے ہم دو... دو تین سال پہلے رمضان شریف میں بہت زیادہ گرمی کی شدت یہاں شدت ہوئی تھی, تھی معاملہ تو ہیٹ اسٹراک بھی ہوا تھا جی ہاں اب جو اس طرح کی جو گرمی روکنے والے ایئر کنڈیشن ہو گئے ایئر کولر ہو گئے پنکھوں کے سسٹم تو یہ ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلے گئی ہیں تو ایسے مواقع پر بطور خاص یعنی کیفیات یہ واقعی بزرگوں کی یہ واقعات لگتا ایسا کہ جیسے کتابوں کی ہی زینت ہے اس طریقے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دین اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حالانکہ مبارک ہے جی بالکل تو بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ والا معاملہ رکھے ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو ٹھیک ہے مجھے بھی نفع ہو نامنل سے نفع کر لیں اس کی منع نہیں ہے لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہی واری میں ذبح کر دینا تو آج کل تو یہ انداز دیکھا سب کو جانا وہ وہ ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ وشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا hmm. اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا کہ تجھے معلوم ہے کہ نے کچھ اچھا کام کیا ہے اس نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا کام کہ جس کو میں اچھا کہہ کر آپ کو پیش کروں hmm. الا یہ کہ نے کہا غور کرو اور بتاؤ تو اس نے کہا یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے کاروبار کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا اگر کوئی مالدار جب مجھ سے مہلت مانگتا تو میں اسے مہلت دیتا اور اگر کوئی تنگ دست مجھ سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا تو میں اس سے گزر کرتا یعنی اسے معاف کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی غلطیوں کو خطاؤں سے بھی درگزر فرما کر اس کی بخش فرما دی ہے یعنی ایسا شخص جو صرف ماہ تجارت کے لیے یعنی لوگوں سے مالداروں کو مہلت دینا اور جب کوئی تنگ دست ہے اس کو قیمت ہی معاف کر رہا ہے वाँ वाँ वाँ वाँ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطائیں معاف کر دی اس کی غلطیوں کو اس کے گناوں کو معاف کر دیا تو کاروبار تجارت یعنی ایک آدمی یہ خیر خی کتنی بڑی خیر خی کسی کے ساتھ بن سکتی ہے بزرگوں نے اچھے تاجر کے اوساف میں سے ایک وش یہ بھی بیان کیا گیا جی اور اس کے آداب میں سے بیان کیے کہ اگر کوئی غریب شخص جی اپنی چیز بیچنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہو جی تو تم اس کی قیمت زیادہ لگا دو اس کی قیمت زیادہ لگا کے اس سے لے لو کوئی غریب آدمی آپ کو بیچنے آ رہا ہے اسی طرح کوئی یتیم بیچ رہا ہے اسی طرح کوئی اور ایسا محتاج شخص اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے اس کی قیمت زیادہ لگا دو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی پراپرٹی خریدنی ہے کوئی جگہ خریدنی ہے اس لیے اپنا گولڈ بیچنے کے لیے آیا ہوا اس قسم کے واقعات مارکیٹوں میں نظر آتے رہتے ہیں جی ہاں اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہو تو اس وقت اس سے کچھ بازار سے زیادہ ریٹ دے دیا جائے جی ہاں یہ تو آپ نے گولڈ یا مخصوص ایسے کہا اور بھی بازار بہت ساری چیزیں نہیں بیچ لگا کے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں کر رہے کی چیزیں بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پین قلم بیچنے کے لیے روڈوں پہ پھرتے ہیں یا اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض تو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں تو ایسے سے بلکہ ان کا تو دل رکھنے کے لیے بلکہ ان سے خرید لینا چاہیے ان, ان, ان دی سے دی دی لیا دی لیا دی خرید لینا چاہیے اور فرمایا جب ان کو بیچو تو پھر ان پہ ہلکا ہاتھ رکھ کے یعنی سستے داموں یعنی یہ تاجر کے اندر یہ وصف ہو اور یہ ایسا خیر خائی والا وصف ہے یہ واقعی تاجر کا اور اچھا وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں اگر کہا جائے کہ تاجر کے اندر کیا کیا اوساف ہونے چاہیے تاجر کو کتنا اچھا ہونا چاہیے کیا بہتری اس کے اندر ہو تو وہ اس کے اندر کیا چیزیں بیان فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کسی پر بنتا ہو تو اس کے لینے کے تقاضے میں نرمی کرو اور جب اس کا بنتا ہو اسے خود دو یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کرو اپنی چیز بیچو تو بے جا مبالغے نہ کرو اپنی چیز کے لیکن دوسرے کی چیز اگر خریدو تو بے جا ایپ نہ نکالو اس کے اندر تو آج یعنی یہ غور کر لیا جائے اگر تجارت کی انہی چیزوں کو یہ حدیث مبارک کو سامنے رکھتا کہ آدمی کسی سے خرید و کے ڈیل کرے دھوکہ نہ کرے اس سے جھوٹ نہ بولے اس سے وعدہ خلافی نہ کرے اس کی چیز کے اندر بیجا عیب نہ نکالے و... اتنے معاملات مارکیٹ میں ہوتے ہیں یعنی ایک چیز اگر فلاں کے پاس نہیں ہے نا کسی دکان والے کے پاس آدمی نے وہ مانگی ہے تو اب وہ گاہک کوئی ڈبل مائنڈ اتنا بنا دے گا کہ نہیں یار اس میں یہ معاملہ آ رہا تھا اس لیے بند ہو رہی ہے مارکیٹ م... میں بڑی شارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی خرید کے آ چکا ہے تو ہاتھ کے ہاتھ کوئی فالٹ بتا دیں گے اس کے اندر یہ معاملہ ہے سستی خریدی نا اس کا مطلب یہ کہ یہ تو دو نمبر ہوگی یا دو نمبر اس میں کوئی نہ کوئی ایب ہے جی ہاں یہی چیز اگر اس کے پاس خود موجود ہوتی جی تو یہ اتنے پتہ نہیں کتنے اوسار اوسا بیان کر کے اور یہ اسی آدمی کو بڑی طریقے سے جو وہ بیچ دیتا کچھ کال اگر ہیں تو چلانے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ ان کی شاہ میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عموماََ یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما تو دیکھنے میں اب کسی شخص کا وہ دعا یوں کرتا ہے لیکن سالہ سال اس کی جو سیردی ہے اس کی ماہانہ تنخواہ وہی وہ رہتی ہے تو اب اس شخص کے بارے میں کیا ہوگا کہ اس کی برکت ہوئی ہے اس کی روزی میں یا نہیں ہوئی تو برکت کسے کہیں گے اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم, علیکم السلام و رحمۃ ایک اور کال دے دیں السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں کنکوٹ سے احمد بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا اگر ایک سو روپئے کا کپڑا ہے تو اس سے منافع کتنا رکھنا ہے ایک سو روپئے کا کپڑا ہے تو منافع کتنا رکھنا ہے کتنا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کال دے دیں سلسلہ ہیلم کی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو دکان کا سیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے مثال کے طور پہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ شیشے صاف کر دو تو اب ہم صاف کرنے میں کوتا کرتے ہیں کہ کونے سے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے جھاڑو لگا رہے ہیں تو کونے سے وہاں کا کچرا چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا اس سے تنخواہ حلال ہوگی اور کیا ایسا کامیاب ہے برائے قدم آپ اس کا جواب چلو جی شاء انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے اگر ایک اور کال ہو تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دکانداروں کا چوری کا مال بیچنا کیسا ہے اور ہمارا ان سے یہ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے جی انشاءاللہ یہ بھی سوال کا جواب لیں گے مجھ پہلا سوال یہ تھا روزی میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہے لیکن بظاہر روزی میں برکت نظر نہیں آتی تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی کیا کہیں گے روزی میں برکت کی دعا جی بالکل مانگنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے صحیح برکت کو سمجھنا یہ ضروری ہے جیسے سائل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سالوں سے تنخواہ ہوئی ہے جی تو کیا برکت ہوئی اس میں ٹھیک ہے آمدنی ہے تو آمدنی بھی وہی پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو بات ان کے درست ہوج اگر پچاس ہزار تنخواہ ہے چھ سال کے بعد بھی پچاس ہزار ہی تنخواہ ہے تو اس میں آپ برکت کیسے کہیں گے دیکھیے برکت کا اگرچہ ایک معنی یہ ضرور ہے کہ اس چیز کے اندر زیادتی ہو جانا یہ برکت ہے ایک اس کا پوائنٹ آف ویو یہ برکت اس چیز کے اندر زیادتی ہو گئی یہ برکتیں اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کے اندر برکت یوں کہ وہ آدمی کے لیے فائدے مند ہو جائے ہو جائے اس آدمی کی ضروریات کے لیے وہ کفایت کر جائیں اگر آپ کے ان الفاظ کا میں کنکلوژن نکالوں تو اس کو اس طریقے سے بھی کہا جائے تو میرا خیال ہے نہ ہوگا کہ برکت جو ہے وہ کوانٹٹی میں نہیں بلکہ برکت کوالٹی میں ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے بھی اب ایک چیز ہے بل فرض نا موبائل خریدا جی ٹھیک ہے اب اسی طرح آدمی خریدتا بھی ہے کوئی چیز بیچتا بھی ہے اب ہم نے موبائل خریدا کوئی بھی چیز خریدی ٹھیک ہے یہ اس کے پاس پیسہ گیا ہمارے پاس وہ چیز آ گئی صحیح ٹھیک ہے اب اس چیز کی برکت یہ ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے لیا ہے اس کے اوپر وہ دوام ہو جائے یعنی وہ مقصد مجھے پورا مل جائے اور وہ فائدہ مجھے حاصل ہو جائے صحیح اگر یہ برکت ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اب یہ چیز کوئی بڑھے گی نہیں یہ چیز کے اندر کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن میں نے جس مقصد کے لے لیا وہ مقصد اس کا پورا ہوتا رہے اور اس آدمی نے یہ چیز بیچی ہے تو وہ اس پیسے سے اس کی جو آمدنی ہوئی ہے اس سے اس کی وہ ضرورتیں اپنی پوری کر سکے یعنی اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی برکت ہے تو یہ برکت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی طرح برکت یہ کہ برکت آدمی کے لیے کفایت ہو جائے صحیح اب یہ بھی تو دیکھے کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کتنی بیماریاں اسے ٹل رہی ہوں کتنی آفتیں ٹل رہی ہوں پریشانیاں ٹل رہی ہوں اور یہ اگر ان کی طرف جاتا تو شاید اس کی یہ ایک مہینے کی سیلری کیا اس کو اس طرح کی پانچ چھ مہینے کی سیلیاں نہ کافی ہوتی لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے وہ آفت اسے نہیں دی اس پریشانی میں اس کو جو مبلہ نہیں کیا گیا تو اس طریقے سے آدمی دعا کو تو قتل نہ چھوڑے دعا مانگتا رہے ٹھیک ہے اور برکت کے اس مفہوم اور معنی پر بالکل اس کی ذہن جو ہے وہ رکھے کہ برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ میرے لیے فائدے مند ہو جائے اور میں اگر بیچ رہا ہوں تو جو مجھے قیمت حاصل ہو رہی ہے اس سے میں نفع اٹھا سکوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہو جائے تو اب یہ دونوں چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ سبحان اللہ بڑا پیارا نے ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا مفتی صاحب نے کہ برکت جو ہے وہ کونٹٹی کا نام نہیں بلکہ برکت کوالٹی کا نام ہے ہو سکتا ہے آج میں رو رو کر دعا کر رہا ہوں کہ یا میرے کاروبار میں برکت ہو جائے میرے سیلری میں برکت ہو جائے لیکن اگر یہ برکت نہیں ہو رہی اور اس کے بدلے مجھے عافیت نصیب ہے مجھے صحت نصیب ہے میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے میرے میرے گھر والے سلامت ہیں تو یہ بھی میرے لیے کافی ہے یاد رکھیے گا میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں میں جس رب سے مانگ رہا ہوں اس رب کو پتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے ایک بڑی پیاری مثال علما اکرام دیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہو اسے ایک سو ایک ڈگری بخار ہو اور وہ ضد کر رہا ہو کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے کیا والد اسے آئس کریم کھلائے گا نہیں کھلائے گا دیکھنے والا کہے کہ کتنا ظالم باپ ہے اپنے بچے کو آئس کریم تک نہیں کھلاتا تو باپ کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ اسے کب آئس کریم دینی ہے اگر اس وقت دے دی تو یہ بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا تو کیا اس رب کو نہیں پتا کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے مجھے کس چیز سے کب فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر میری روزی میں اضافہ ہو جائے تو میرے وہ گناہوں کے بڑھنے کا سبب بن جائے میری وہ روزی میرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے تو میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے ہمیں رب کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے مطلب اگلا سوال یہ تھا کہ اگر ایک روپے والی آئٹم ہے روپے کا کپڑا ہے تو آپ اس پہ کتنا نفع رکھ سکتے ہیں پہلے بھی ابتدا ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ آدمی کی اس کو فکس نہیں شریعت مطالعہ نے اس کے اوپر رکھا اس پر یہ اتنا ہی نفع اور جتنا یہ لینا چاہے یہ لینا جائزے البتہ لوگوں کے ساتھ خیر خیریت کا معاملہ کرتے ہوئے جی دوسری بات دھوکہ دہی نہ ہو صحیح صحیح تیسری جھوٹ نہ ہو کیونکہ یہ چیزیں عام طور پہ خریدنے والے بھی کوئی نابینا تو نہیں ہے جی جی وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں سب چیزیں جی اور یہ اگر اس کو دھوکا دے کے بیچے گا جی تو یہاں یہ غلط ہو جائے بتاؤ کیسا ہو جاتا ہے مساف کے ایک آئٹم تھی سو روپے والی اب میں نے اسے ایک سو دس کی بیچ دی اب بندہ جب بازار میں ظاہر ہے کہ وہ بازار آیا ہے تو بازار گھومے گا دوسری دو دکانوں پر بھی جائے گا چیک کہ یہ آئٹم کتنے کا ہے موجود اب وہاں پر اسے ایک سو ایک روپے کا ریٹ ملا میں نے ایک سو دس کی بیچی ہے اب وہ گھوم کرائے گا کہ جناب آپ نے تو مجھے ایک سو دس کی بیچ دی میرے ساتھ تو آپ نے فراڈ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اب وہی والی بات آپ والی کہ بندہ جو ہے وہ اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب وہ فلاں اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو یہ یہ نہیں ہے اس میں یہ کمی ہے اس میں وہ کمزوری ہے اپنی آئٹمس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن سامنے والے کا اعتماد بحال نہیں ہو نہیں بحال نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہے اللہ یعنی تاجر یہ فاجر ہے Allah. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر فاجر کیسے ہیں uh -huh. کیا اللہ تبارک و وطالعہ نے دہ کو تجارت کو حلال نہیں فرمایا کا جی فرمایا ہے لیکن یہ اپنی تجارت میں دھوکے کو اور جھوٹ کو شامل کرتے Allah. ہیں Allah. یعنی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا uh -huh. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غشہ فلیح سمنا جو دھوکا کرتا ہے اب یہ یعنی ملاوٹ والے میں اس طریقے سے دھوکا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب لوگوں کو چاہے ملاوٹ کے ذریعے چاہے لوگوں کو زبانی طریقے سے دھوکہ دینا ہے چیز بتانا کچھ دکھانا کچھ دینا کچھ اس کو بات کچھ کرنا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ رزلٹ کچھ آنا یہ معاملات جو ہے نا وہ دھوکا دہی والے یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے اس کو دھوکہ دے کر یہ پیسہ کما لیا ہے برکت کا ہم نے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ جو آپ نے کمائی کی ہے وہ آپ کے لیے مفید ہو یہ بھی برکت ہے لیکن وہ آپ کے لیے مفید ہی نہ ہو یعنی اس طور پر کما تو زیادہ لیا ہے لیکن خرچ کہیں اور ہو گیا صحیح نکل کہیں اور چلا گیا تو اس لیے ان چیزوں سے بطور خاص جو وہ آدمی کو جو ہے وہ بچنا چاہیے, بچنا چاہیے بلکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے, نے کسی کو اپنا کپڑا ہی دے کر انہوں نے کسی دوسرے مقام پر بھیجا اور کہا کہ اس کو بیچنا ہے ٹھیک ہے وہ کہا کہ کل ہی اس کو جیسے ہی پہنچنا اسی دن بیچنا اگلے دن کا انتظار ہی نہیں کرنا اب انہوں نے وہاں جب گیا تو وہ جو وکیل تھا لے کر گیا سامان اس کو تاجروں نے دیگر نے کہا کہ یہ یہاں پہ شارٹ ہے معاملہ جمعے تک اس کو موخر کرے اور جمعے میں اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی اب کیا ہوا یہ انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد تحریر بھیج دی واپس کہ ہم نے اس کو اتنے دن بعد بیچا اور ہمیں دگنی یہ اس میں فاقت ہوئی اور اتنا ماملہ ماملہ ماملہ یہ ہوا اب انہوں نے کہا کہ یہ اتنے دن تک وہاں لوگوں کو یہ چیز نہیں بیچی گئی ٹھیک ہے تو پھر تحریر لکھ کر ان کو واپسی بھیجی اپنے وکیلوں کو صح. کہ یہ جو کچھ کمایا ہے یہ وہاں بسرہ کے لوگوں پر فکرا پہ صدقہ کرا پر اللہ یہ جو اتنے دن ان پر روک کر چیز کو تم نے کما لیا ہے اس کو صدقہ کرا ایک اللہ پورا موضوع ہے ذخیرہ اندوزی اس کو احتکار کہا جاتا ہے اب اس کی ویدے بھی ہیں پھر اس کے فقہی طور پر اپنے شرح ہے پوری اس کی جی کہ جی کن چیزوں میں ذخیرہ اندوزی جی جی وہ ممانت ہوگی اور وہ وعیدوں کے مسداد کون کون سی چیزیں کہلائیں گی جی لیکن جی ہمارے اسلاف اس حوالے سے کتنے محتاط تے؟ کتنے محتاطے اور جس میں لوگوں کی خیر خیریت وہ کام سب سے پہلے اور مقدم لے کر اسی کام کو جاتے ہیں اب صرف جھوٹ کی نہیں بات یوسف جی آپ بھی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ جی اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ہم آج کل اگر ٹیکنالوجی میں کہا جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا ڈوج نہیں دوں گا میں جناب انڈر انوائسنگ نہیں کروں گا تو میرا تو کاروبار ہی نہیں چل سکے گا کیونکہ میرے برابر دکان والا وہ اسی انداز کے ساتھ مال منگوا رہا ہے وہ جو امپورٹ کر رہا ہے وہ تو وہ کر رہا ہے سو روپے کی چیز وہ اسی روپے کی دکھا کر امپورٹ کر رہا ہے تو میں اگر سو روپے کا ٹیکس بھر دوں گا تو جناب میں کس طریقے سے اپنے مال کو بیچ سکوں گا میں مارکیٹ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں میں کس طریقے سے کماؤں گا میں نے بھی تو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اصل میں یہ اگر تصور ختم ہو جائے نا جی کہ سب لوگ کر رہے ہیں جی میں بھی کر لیتا ہوں صحیح یہ اگر تصور ختم ہو جائے گا کہ آدمی یہ ایک بن جاتا ہے لوگ یہ آدمی کو ایسا اندھیرے کی طرف اس کو دھکیل دیتا ہے دینی طور پر بہت سے لوگوں کا یہ تصور بنا ہوگا نماز کا معاملہ ہو اچھا اتنے لوگ نہیں پڑھ رہے میں بھی نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے اس طرح کے عام معاملے یعنی یہ کر دے. دینی معاملات میں اور پھر لوگ کہتے بھی ہیں یار اتنے یہ کر رہے ہیں ہم بھی, بھی اس لیے ان کا حصہ کہیں حالانکہ کیا بزرگوں نے ہمیں وہ بھی تو انہی بازاروں میں مارکیٹوں میں بیٹھ کر تجارت کرتے تھے انہی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص غلہ لگا کر وہ گندم لگا کر بیچ رہے تھے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس, اس کے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا جی اور جب ڈالا تو نیچے سے تری عز تری گیلی گندم آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے, اے آدمی کیا کر رہا ہے یہ؟, یہ نیچے اس کے غلہ ہے اور وہ گیلا ہوا ہے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آ تھی تو یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا اللہ اب بارش کی وجہ سے وہ گیلا ہوا اس کے اوپر خوش, خوش, خوش مال, مال رکھ دیا دی. مال رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ یہ اٹھا کے اوپر رکھ دو جی. یہ گیلا جو نیچے ہی رکھا ہوا ہے یہ اٹھا کر اوپر رکھ دو تو اب پھر ان فرما جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں اب ذرا غور کریں اس طرح کے معاملات کو چاہے ایک ٹھیلے والا آدمی ہو چاہے ایک پھل بیچنے والا ہو ایک سبزی بیچنے والا ہو یا کپڑا بیچنے والا ہو یا کوئی اور تاجر جن میں عموماً چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ساری مکس کر کے ملا کر جو ہے وہ اس چیزیں دی جاتی ہیں حالانکہ سامنے والے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ گوشت فروش ہو دودھ کے معاملات ہوں سبزی والے ہوں یا پھلوں والے ہوں یا اور بھی کپڑوں والے کوئی سے بھی معاملات ہیں، وہ سب کے سامنے کہ کیا کیا کرتے ہیں ہر آدمی اپنے گریبان میں اس چیز کو ہر آدمی اپنی تجارت کو اچھے انداز سے سمجھتا ہے حضرت سیدنا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ بھی چونکہ بڑے بزنس مین تھے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار کیا کرتے تھے اور حضرت سیدہ حفظ بن عبد الرحمان کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی تو آپ نے جب کنسائنمنٹ بھیجا بہت بڑا کپڑے کی کوانٹٹی تھی وہ آپ نے حضرت سیدنا حفظ من بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب بھیجی اور بتایا کہ اس کی فلان لوٹ میں یہ نقص ہے جب بھی آپ فروخت کیجئے گا تو اسے بتا کر فروغ کیجئے گا اچھا جب وہ کنسائنمنٹ آپ تک پہنچی حضرت سیدنا اللہ حافظ بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک تو آپ اسے فروخت کرنے کے درمیان اسے بھول گئے وہ بتانا نقص بتانا بھول گئے حالانکہ بھول گئے تھے تو جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر سے اسے ریپیٹ کیا اسے پوشا, اسے تفتیش کی باقاعدہ کہ جو آپ کو میں نے کنسائنمنٹ بھیجا تھا کیا اسے آپ نے فروغ کر دیا تو جواب ملا کہ جی میں نے فروغ کر دیا تو کہا کہ جو اس میں نقص تھا وہ آپ نے بیان کیا یا نہیں کیا تو کہا کہ نہیں حضور وہ تو میں بیان کرنا بھول گیا ہوں وہ بتانا بھول گیا ہوں تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہ کس کو فروخ کیے ہے۔ تو کہا کہ مجھے تو وہ بھی یاد نہیں ہے ٹائم گزر گیا تھا مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کو فروخت کی ہے تو کہا کہ اچھا اب اس کا اضالا یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کنسائنمنٹ کی جتنی اماؤنٹ جتنا نفع تھا وہ نہیں بلکہ کنسائنمنٹ کی جتنی اماؤنٹ ہے وہ ساری کی ساری راہ خدا میں صدقہ کر دی جائے, پر جائے پر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ ہمیں اس اس کے جو ہے وہ ووال سے ہماری بخشش ہو جائے ہماری مغفرت ہو جائے تو یہ انداز ہوا کرتا تھا آج تو جناب وہی والی بات ہے آپ نے جو فرمائی کہ بندہ اپنے مال کا ایب چھپانے کی کوشش کرتا ہے مفتی صاحب ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ بندہ کیا چوری کا سامان بیچ سکتا ہے یا خرید سکتا ہے اس کا کیا شرح حکم ہوگا ہم چور تو چوری کے مال پہ لکھا نہیں ہوتا کہ اس یہ چوری کا ہے یا نہیں ہے لیکن بیچنے والا پتہ لگ جاتا ہے تاجر جو ہے وہ مسئلہ شرح ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہو جی کہ یہ مال چوری کا ہے جی ٹھیک ہے جی یا اس مال کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ یہ چوری کا ہے صحیح ٹھیک ہے جی کسی طرح بھی کرینوں سے پتہ چل جائے غالب گمان ہو جائے کہ یہ چوری کا ہے تو اس کو خریدنا یہ ناجائزہ رام ہے جی چاہے وہ دکان والا خرید رہا ٹھیک ہے اور اگر کسی طرح نہ یقین ہے نہ کوئی ذنع غالب ہو رہا ہے جی اس طرح کے لیکن شروعات یوں ہیں کہ وہ جگہیں یا وہ شخص ہر طرح کا مال بیچتا رہتا ہے جی وہ اس طرح کی پرواہ نہیں کرتا جی تو ایسی صورت میں اس سے سوالات کر لیے جائیں ٹھیک ہے سوالات کرنے کے بعد اگر تسلی تشفی ہوفا بھی یہاں خرید لی جائے اور اگر تسلی نہ ہو تو پھر اس, کو اس سے نہ خریدی جائے کیونکہ ایسے شبعات سے بالکل بچنا اس کو چاہیے لیکن اگر غالب گمان ہوتا ہے اور یقین والی صورت تو پھر تو خریدنا بیچنا اس کا ہے ہی ناجائز و حرام ہے اب یہاں تو معاملات یہ ہیں کہ آدمی ڈھونڈتا ہی اس کو ایک اس کے بعد چوری کا ہوں ٹھیک ہے بلکہ کئی بازار جیسے چور بدہ مشہور ہیں <laughs> <laughs> یعنی ان کے نام ہی اسے رکھ دیے اس گلی میں جانے والا وہ یعنی پتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں بک رہی ہیں ٹھیک ہے اب آج کل کے دور میں یعنی یوں سمجھیں کہ گاڑیوں کے سامان کس طرح چوری ہوتے ہیں اور کس طرح جا کے آگے مارکیٹ میں بک اور اس کا پھر آگے جو ہے وہ پورا پروسیس چلتا ہے اور آگے پوری لینڈ بنی نفے کو صرف دیکھ لیا ہے کہ جی چیز جی مارکیٹ سے خرید کے ہم گاہکوں کو بیچیں گے نفع کم ہوگا سیٹ ہو گیا نا پوری پوری چاہے نفع ملنا چاہے چاہے وہ حلال تری جی حرام سے پاک ہو کوئی بھی ہو جی مطلب جی نفے کو ہم نے فوکس کر لیا جی, جی سے پاک, پاک ہے نا کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ حلال حرام کی پرواہ کے بغیر وہ مال حاصل کریں گے کمائی ضرور کرنی چاہیے مال کمانا مال بڑھانا یہ کوئی مذمت والی بات نہیں ہے کہ میں نے شروع میں ان کو یودات کے ساتھ کماتا ہے آدمی حلال کمائے جی اس کے تقاضے پورا کرتے رہے ہم اتنے بزرگوں کے یہ واقعات پڑھیں یہ بہت بہت امیر ترین بھی کئی اولیائی یعنی ان کو ہم ولی کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں عام طور پہ مالدار کو آدمی کہتا ہے کہ جو مالدار ہے اب بزرگی اس سے تھوڑی ختم یعنی عام تصور کو ہوتا ہے کہ یہ دینی طور پر بزرگی والا نہیں ہو سکتا یا ولی ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ کے کئی بندے ایسے کہ جو واقع ہی ایسے نیک بندے کہ جنہوں نے مال کو کمایا بھی ایسے کہ جو, جو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا حق تھا اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے کسی سے زمین خریدی جی اگر اب دیکھیں زمین خریدنے کے بعد اس زمین کے اندر کچھ جو ہے وہ زیبر نکل آیا مال نکل آیا ایسا اچھا ٹھیک خزانہ نکلایا اب وہ شخص اس کے بعد واپس گیا ہے ہیں کہ اللہ کے بندے میں نے آپ سے زمین خریدی اس میں خزانہ نکل آیا یہ پکڑو تم خدان اب وہ شخص کیا کہ میں نے تمہیں زمین بیچی تھی اور جو کچھ تھا میں نے بیچ دیا جو اس میں تھا وہ بھی بیچ دیا تو یہ تم لے جو بھائی میں بھی نہیں لے رہا یعنی دونوں اس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ مال اس کا ہے سے میرے پاس یہ پچھلے زمانے کی جو ہے وہ اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ تم سے پچھلے کچھ لوگوں میں دو میں یہ معاملہ بنی اسرائیل میں ہوا صحیح اب انہوں نے جا کر ہماری شریعت کے اندر پورے احکام الگ جداگانہ دفینے کے احکام موجود ہیں پھر انہوں نے جا کر کسی اور سے فیصلہ کروایا صحیح اور جب فیصلہ کروانے لگے تو ان سے جا کے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے یہ لینے کے تیار نہیں ہے وہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے صحیح تو اب اس کا کیا حل کیا تو انہوں نے پھر بزرگوں نے جب جو وہ تھے تین کے جو انہوں نے فیصلہ یوں کیا کہ تم تمہاری اولاد میں سے کیا ہے ایک نے کہا بیٹا ہے دوسرے نے کہا بیٹی کہا دونوں کی شادی کرو اور یہ مال ان پہ خرچ کر دو اللہ یہ دونوں کی شادی کر کے یہ مال انہی پہ خرچ کر دو صحیح اور یوں یہ تمہارے دونوں میں سے کسی کے اوپر معاملہ نہیں آئے گا کہ ایک دوسرے کا مال دبایا تمہارے اوپر یا تمہاری اولاد پہ خرچ ہوگا یہ مال یعنی بات دیکھیں یعنی آدمی کو جب یہ چیز آ جائے احساس ہو جائے صحیح. کہ مجھے نا حق طریقے سے دوسرے کا مال نہیں کھانا ہے صحیح. یہ چاہے سیٹ ہو م. اور چاہے یہ ملازم ہو صحیح. کیونکہ ملازم ہے تو ملازمت کے لیے بھی تو اپنے احکام ہیں اور پورے جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالا ہے ملازمت کے بارے میں جو پچاس مدنی پول ہیں اس کے حوالے سے اور ہماری ایک جو کال بھی تھی ان کو بھی اسلام بے کے جو ملازم کام جتنا دیا جاتا ہے نہیں کرتے صحیح صحیح تو اس, تفصیل اس کے حوالے سے کہ کام معتدل تو ہر آدمی کو کرنا ہے جو ملازم بھی ہے صحیح ایک صحیح پہ بہت رفتار صحیح صحیح صحیح صحیح کہ وہ ڈیڑھ آدمی کا ایک کام ایک آدمی کر لیتا ہے ٹھیک ہے فابیا اچھی بات ہے ایسے ملازم تو اور ایس ایس کی نظر میں نورے نظر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی آدمی کو کرنا چاہیے کہ یہ اپنا حق ادا کرے اپنی طرف سے کوشش کرے صحیح. ایک ہوتا ہے کہ معتدل کام کرنا معتدل طریقے سے درمیانی سپیڈ کیا ہے درمیانی طریقے سے وہ کام کرتا رہے کیونکہ بعض اوقات کام اتنے بتا دیے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو صحیح. اور ٹائم جتنا ہے اس طریقے میں سب نہیں ہو سکتے صح. تو ایک طریقہ وار ہوتا ہے یعنی ایک معتدل اور اعتدال کے معاملات ہوتے ہیں بات ہوتے کہ کام کرنا ہی نہیں ہے سرے سے ٹھیک ہے بالکل سست کاہل ٹھیک ہے جو کام ہے وہ کام ہی نہیں کرنا اپنا ٹائم ویسے ہی ضیا کرنا ڈیوٹی ٹائم ویسے ہی گزار دینا ڈیوٹی ٹائم میں ہوتے ہوئے ہی اس ٹائم کو سوشل میڈیا پہ گزار دینا یہ کسی اور معاملات کے اندر جانا تو یہ تو بڑے احساس معاملات ہیں اور پھر اس میں یعنی سیٹ کے حق میں جو ہے وہ حق تلفیاں کرتے ہیں پھر جو دینی اداروں سے ہوں سرکاری اداروں سے ہوں تو وہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں وقت کے معاملات آتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ اس طریقے سے نہ حق پیسہ لیتے ہیں تو یہ ملازمت کے جو امیر السنت کے مدنی پھولے ہے باقی یقیناً یہ پڑھنے چاہیے ہر آدمی کو پڑھنے چاہیے چاہے کوئی ملازم ہو کسی ادارے کا ہو یا کسی سیٹ کے پاس کام کر رہا ہے تو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے یہ بالکل بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ سیکھنا ہے تجارت سیکھنا ہے بالکل یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے آپ جاتے مارکیٹ میں بازار میں اور لوگوں سے پوچھتے ہماری اس بازار کے اندر جو سیکھے گا نہیں وہ نہیں آئے گا تجارت سیکھے پھر مارکیٹ کے اندر آ جائے تو ایک بکثرت اس طرح یعنی یہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر آدمی کماتا رہے گا تو یہ واقعی آج کا کچھ دور کی ہماری ایسی کیفیت ارے مختصر ہاتھوں یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر میں تجارت کر رہا ہوں ایک میرا بزنس کا ایک پورا طریقہ کار بنا ہوا ہے اب اگر اس کی اسکروٹنی کروانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جناب اس کو چیک کر لیا جائے کہ جو میں جس انداز کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں تو وہ آیا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے کو کہاں پر آ کر جائے کس سے رہنمائی جائے اس کا اس کا بھی کوئی حل دے دیں ہاتھ, و ہاتھ ہمارے مدنی ہاتھوں کے ناگرن کو دیکھیں ظاہر ہے ہر آدمی کی معاملات وہ جدا جدا ہے جی ٹھیک ہمارے مدنی چینل پر مفتی علی عسکر صاحب کا ایک بہت پیارا سلسلہ برسوں سے آکام تجارت جی. آ رہا ہے جو کہ ہر اتوار کو جی یہ سلسلہ بھی چھٹی والے دن اتوار جی, والے جی, رکھا دن گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں جی. زیادہ اس سے مستفید مستفی ہوں جی. تو ہر اتوار کو یہ سلسلہ ہوتا ہے جی. لیکن ظہ رہ رہے کہ جب آدمی خود مرض میں مبتلا ہو تو پھر وہ یوں ٹی وی پہ کسی ڈاکٹر کے مشے سن کر وہ اپنے اوپر نہیں, رہ رہے نہیں رہے لے رہے بڑی پیاری, بڑی پیاری جب, جب کوئی اس طرح واح واح کا معاملہ ہے تو اس کو پھر خود طبیب کے پاس جانا ہو مریض کو جانا ہوگا تو تجارتی معاملات کے اندر یا دنیا اور کئی معاملات شرع معاملات حلال حرام اس طرح پہچان کے لیے کئی ہمارے دینی معاملات سے تجارت سیکھنا یہ آدمی پر فرض ہے ہس بحال اللہ جو وہ کام کر رہے ٹھیک ہے, Allah. Allah. ہے؟ Allah. یعنی ہس جہاں شریعت کے احکامات سیکھنا آدمی پر اتنی جہاں تجارت کے ہم اتنے گر سکھائے جاتے ہیں تجارت کے لیے ایسی ایسی کلاسیں بقا لی جاتی ہیں ایسے ایسے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں بالکل وہ تو ہوتی ہیں لیکن دا دا اس کے باوجود جو تاجر ہیں جو بوڑھے بھی ہو چکے ہیں ابھی دا تجارت میں ہیں لیکن وہ بھی جا کے کلاسیں لیتے ہیں کہ آپ کوئی نئے طریقے ہیں ابھی آپ پیسہ اپنا یہاں انویسٹ کریں تو آپ کو یہ فائدے یہ فائدے یہ سب معاملہ جہاں ہمیں پتہ بھی ہوتی کہاں کہاں سے ہمیں لیکن افسوس سے یہی کہنا پتا ہے کہ ایک دین کے حوالے سے یہ ایک کمزوری ہی کہیں گے اس کو کس طرح توجہ نہیں دی جاتی اپنے کاروبار کی شرعی سکیننگ کروانی چاہیے آپ پتہ کر لیں ضروری نہیں کہ ہر کوئی معذل ایسا کہ حرام ہی کر رہا ہوں ایسا نہیں بالکل لیکن کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ بالکل نبے فیصد درست کما رہے ہو دس فیصد کے اندر معاملہ ایسا ہو بالکل صحیح تو آپ کسی سے جب جا کے پوچھیں گے معلومات لیں گے اور آپ کے اندر کوئی وہ معاملہ نکل آتا ہے تو اس کو دور کریں اس کا ازالہ دنیا کے اندر ہم کر لیں گے یہ بہتر ہے بجائے کہ ہم لوگوں کے حق لے کر اپنے کندھوں پر پھر ہم قبر میں چلے جائیں اور اس کے بعد ان کے اضالے جو ہیں وہ مشکل سچی بات ہے کہ تاجر اس لیے گھبراتا ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہیں جناب ہمیں روک لگا دی انہوں نے کہیں ہمیں بند کر دیا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کہاں جائیں گے کس طریقے سے کمائیں گے یہ اس کی مثال تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ آدمی خود جو ہے وہ کسی بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کو کوئی ڈاکٹر مشورہ دے کے کچھ نکلا تو میں کیا کروں گا آپ ڈاکٹروں نے مجھے شوگر بتا دی تو آئس کریم کون کھائے گا اس کے بعد اس کے بعد یہ کون کرے گا تو یہ تو پھر اس نے اپنے آپ کو یوں اگر سوچنے لگ جائے گا تو پھر تو کام نہیں ہو پائے گا نا ٹھیک ہے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے پھر آدمی بہت کروڑوں پتیوں لاکھوں پتیوں ہوں اربوں پتی ہوں, لیکن جب اس طرح کے ڈاکٹر اس کے سامنے بن لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ نے نہیں کھانی یہ چیز نہیں کھانی یہ چیز نہیں کھانی تو اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس کا پرہیز ہے اس معاملہ سے رکاوٹ ہے تو جہاں دینی طور پر اگر آدمی کے اندر ایسی کوئی غلطی کوتا ہی پائے جی تو یہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہاں پر آ کر بوز ہوتے ہیں تاجر سے اچھا بعض بات حل نکل آتا ہے بالکل بالکل اسی طرف آ رہا تھا اسی طرح آ رہا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین بالکل نہیں گھبرانا چاہیے ظاہر ہے کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں بھی تو ٹیسٹ کرواتے ہیں نا تو کیوں نہ اپنی بزنس کا بھی آ کر ایک بار ٹیسٹ کروا لیا جائے الحمد دعوت اسلامی کے تحت دار الفتا ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں آپ ہمارے دارالفطار سے رابطہ کریں آ کر اپنا انداز تجارت بیان کریں انہیں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے تجارت کیا کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مفتیان اکرام اگر کہیں شرعی کمزوری ہوگی تو آپ کو راہ بتائیں گے آپ کو راہ دکھائیں گے کہ آپ اس انداز سے نہیں بلکہ اس انداز سے کر لیں تو یہ آپ کا کمانا وہ حلال طریقہ ہو جائے گا وہ شرعی شریعت کے مطابق ہو جائے گا تو ان اللہ نے چاہا تو ہماری کمائی بھی حلال ہو جائے گی اور ہمارا انداز بھی اچھا ہو جائے گا مفت صاحب ایک اور بات ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کی تجارت میں پائی جاتی ہے وہ ہے جھوٹ تو بولا ہی جاتا ہے مگر اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے فریکوینٹلی قسمیں کھائی جاتی ہیں اللہ اکبر کبھی اللہ کی قسم کبھی یہ کبھی وہ آپ قسم لے لیں یہ میرے پاس جو مال ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے ایسا مال کسی اور کے پاس نہیں ہے جو میں نے کوالٹی رکھی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں حدیث مبارک کے اندر تجارت میں بطور خاص کسموں سے بچنے کا فرمایا گیا صحیح ٹھیک ہے جھوٹی قسم تو ہے گناہ گنا کا کام نا یہ جی جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو اللہ کا نام لے کے جھوٹی کسمیں کھا کر <سؤال> یہ مال اپنا بیچے گا یعنی یہ تو گناہ مرے کام ہے صحیح سچی قسم سے بھی منع کیا گیا ہے میں سچ ہوں جس چیز کی باقاعدہ ہمارے پاس گارنٹی ہو کہ جو بول رہا ہوں وہ درست بول رہا ہوں اس کے باوجود اس کی بھی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے یعنی تجارت میں اس کو شامل نہ یعنی قسم بہت زیادہ اگر کوئی ضرورت کے موقع ہو آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی بسرت قسمیں کھاتا ہو عام طور پہ بھی جی تو اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا اور تاجر جب کسمے کھائے اور وہ بھی اس طرح کثرت کے ساتھ کسموں کا استعمال کرتا ہو تو اس کی بات کا کون اعتماد کرے گا اس طرح تو یہ اللہ کے نام کی بھی یوں بے حرمتی اس طور پر اللہ کے نام کی عزت ہے احترام ہے اور وقت ضرورت آدمی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم ذکر کرتا ہے اور قسم کہتا ہے نہ کہ یہ کہ ہم ہر بات پر جو ہے وہ قسمیں اٹھاتے رہیں اچھا قسم کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قسم مال کو بکوا دیتی ہے <سؤال> برکت ختم <سؤال> کر دیتی ہے اب یہ اتنی بڑی بات مال تو بک جاتا ہے سامنے والے یقین کر لے گا کہ یہ قسم کھا رہا ہے آدمی اب جو اس طرح مال کو بکوا دے گی لیکن اس کے اندر جو برکت ہے وہ محب ہو جائے گی اس کی برکت ختم ہو جائے گی تو آدمی بھلے کتنا ہی نفع کیوں نہ لے لیا ہو جب برکت کا ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر ختم ہو گئی تو اب اس کے اندر وہ آدمی کے لیے کمایا ہوا پیسہ مفید نہیں ہو سکتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے مدن چل کے ناظرین آج ہم نے سیکھا کہ کامیاب تاجر کون ہوتا ہے کیا انداز اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے میری تجارت وہ نفع بخش ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق بزنس کرنے کی قصب حلال کمانے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے ہماری حلال طیب رسق میں برکت بھی عطا فرمائے بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے وقت عطا فرمایا مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیں صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم